السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانی مسجد بہتر کراتہ نحمده ونستاعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مذللہ ومن یضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ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 ف منظر خیر الجن فقر الفاظ ملحیات دنیا الام طرو آج کی نشست کا موضوع آپ نے سماعت کیا ہے پہلی گزارش تو یہ اپنے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ میری حیثیت کوئی محقق عالم کی نہیں ہے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں اور دوسری گزارش ہے دوسری جو بات ہے وہ اس موضوع کے تعلق سے کہ ماہ رمضان چہنم سے نجات کا بہترین ذریعہ کیسے ہے اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے حساً ہمارے ہاں مسلمان بھی بدقسمتی سے دو قسم کے ہو چکے ہیں ایک وہ مسلمان ہیں جو بے دین ہیں ان کا دین سے تعلق نہیں ہے وابستگی نہیں ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے جو قرآن نہیں پڑھتے جو دین سے اپنا تعلق پورا سال قائم نہیں رکھتے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دیندار بہرحال اس موضوع کو ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح واقف ہے جانتا ہے کہ ماہ رمضان اللہ رب العزت کا ہم پر ایک بڑا بہت بڑا فضل احسان کرم اور احمد سارا سال ایک مسلمان جیسا قطاکار گناہوں میں آلودہ رہتا ہے قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی صفائی کا انتظام فرما دیتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے گل قط ابواب و کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رمضان گزرنے تک کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا وفوتحت ابوا ابواب جن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ماہ رمضان گزرنے تک کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا و سفیدت الشیاطین بہکانے والے مشورہ ڈالنے والے گمراہ کرنے والے شیطانوں کو اللہ تعالی باندھ دیتا ہے یہیں تک ہوتا تو کافی تھا میری اور آپ کی نجات کے لیے شیطان باندھ دیا گیا جانم کے دروازے بند کر دیے گئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے لیکن پھر اللہ رب العزت نے مزید فضل فرمایا اور ایسی ایسی عبادات اللہ تعالی نے اس مہینے میں رکھی ہیں اور پھر ان عبادات پر اللہ رب العزت نے جو قوت اور طاقت ایک مسلمان کو دی ہے اس مہینے میں اللہ کا بڑا ایک عجیب ایک فضل اور ایک کرم جس سے وہ شخص لطف اندوز ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان روزے کی عبادت بہت بڑی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھ لے اللہ تعالی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ستر خندہ کے کھود دیتا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان سبعین خریفہ ستر سالوں کا فاصلہ کر دی اور اسی طرح ایک عام روزے کے متعلق فرمایا حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی نیکی کر لے اسے دس سے لے کر سات سو تک لکھ دو اگر وہ ایک روپیہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے ایک نہیں لکھنا اسے کم از کم دس لکھنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو لکھنا وہ اگر ایک رکات پڑھتا ہے تو اسے ایک نہیں لکھنا اسے کم از کم دس لکھنا اور دس سے لے کے سات سو تک وہ لکھی جاتی ہے اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک تلاوت اور ایک آیت نہیں لکھنا کم از کم دس لکھنا اور سات سو تک لکھی جاتی لیکن فرمایا اللہ سوم سوائے روزے کے ہو لی کیونکہ وہ میرے لیے نماز بھی اللہ کے لیے قرآن بھی اللہ کے لیے ذکر اذکار بھی اللہ کے لیے مال و دولت کا خرچ بھی اللہ کے لیے تو فرمایا کہ اللہ سو مگر روزہ وہ میرے لیے روزہ میرے لیے کیسے اس کی تفسیر ایک اور مقام بدلا رب العزت نے فرمائی کہ وہ اپنا کھانا اپنا پینا اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑ دیتے بھوک اور پیاس کسی انسان کو نظر نہیں آتا کوئی انسان بھوکا ہے اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے تو اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پیاسا فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور اس کی جزا میں دوں گا اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات کو ہی اور یہ روزہ رمضان کا نہیں ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صوم سوائے روزے کے یہ روزہ رمضان کا نہیں ہے یہ عام روزہ ہے تو رمضان کے روزے کا کیا حجر رمضان ایمان صاحب جس پہ رمضان کے روزے رکھ لیے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے رمضان الا رمضان کفاوۃ لما بین رمضان سے لے کر رمضان تک اللہ رب العزت درمیان میں جتنے گناہ ہیں جتنی خطائیں ہیں جتنی غلطیاں ہیں جتنی کوتاہی ہیں جتنی لغزشیں انسان سے ہوئی ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ادر جتوں نہیں فرمایا کہ جب کبیرہ گناہوں سے انسان نے اجتناب کیا تو یہ روزہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت اس کے اجر و ثواب سے ہم واقف اسی طرح قیام من قام رمضان ایمان محتصاب غفر له ما تقدم من بھی جو رمضان کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اجر کی امید کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو اور امام کے ساتھ پھرے یعنی جب امام نے تکبیر تحریمہ کہی اور جب آخری رکعت کا سلام کیا اس وقت تک امام کے ساتھ کھڑا رہا اس کی ساری رات کا قیام کا اجر لکھ دیا جاتا پڑھا اس نے ایک ایک گھنٹے کی تراویح اجر اس کے لیے سات گھنٹے کی راتوں کا لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل خصوصی کرم اسی طرح مال و دولت کا خرچ کرنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو سرخ آندی سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے عید ولو رہا تمر جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دینا دے کر کیوں نہ بچنا چاہو اگر تمہارے پاس سوائے کھجور کے ایک ٹکڑے کے کچھ نہ ہو تو وہی دیکھ کر جہنم سے بچو تو یہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے رمضان میں رکھی ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ رمن جو جہنم سے بچا لیا گیا وحد خل الجن اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقت فاز یہ کامیاب انسان کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے اور جنت میں داخل ہونے کی سب سے زیادہ سہولت اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے وہ رمضان کے مہینے میں رکھی ہے پھر لیلت القدر کی عبادت اللہ تعالیٰ نے دی دی. کہ جو شخص خیر من الف جو شخص لہلت القدر کا قیام پا لے لہلات القدر کی عبادت پا لے ایک ہزار مہینے یعنی چوراسی سال کی عبادت سے زیادہ اضر اللہ تعالیٰ اسے اس ایک رات میں نواز دیتا یہ بھی کیوں جہنم سے بچانے کے یہ, س... یہ تمام نعمتیں یہ تمام فضل یہ تمام احسان اللہ رب العزت کا رمضان کے مہینے میں خصوصی کرم اور فضل مجھ پر اور آپ پر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان قرآن مجید پڑھا کرتے تھے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور آخری رمضان میں دو دفعہ قرآن مجید کو مکمل کیا جبلی علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ عبد الرما کر دیتے قرآن, قرآن پڑھا کرو یہ قرآن قیامت پڑھنے والوں کے لیے شافع بن کر آئے گا سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ رب العزت کے حضور روزہ اور قرآن دونوں کھڑے ہوں گے روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دن میں اسے کھانے پینے سے اس کی خواہشات سے اسے اسے بند کر کے رکھا اس کو اس کے خواہشات کی طرف جانے نہیں دیا اس کا کھانا پینا اس پر منع کر دیا گیا اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو اس کی نیند سے محروم رکھا اس کے آرام سے محروم رکھا یہ دونوں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے اور لڑتے رہیں گے جھگڑتے رہیں گے جب تک کہ اس بندے کی مغفرت نہ کر دی جائے اسے جنت کا پروانہ نہ دے دی دیا جہنم سے بچاؤ کا آسان دری ذریعہ یہ رمضان کی عبادت ہے یہ مختصر آپ کے علم میں میں لانا چاہتا تھا یہ چیزیں آپ کے علم میں روزہ ہے قیام ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کل قیامت والے دن اپنے صاحب کے لیے سایہ بن کر آئے کہ جس دن اللہ رب العزت کے پیدا کردہ سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو اعتکاف ہے پہلت القدر یہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے لٹا دیے رمضان کے مہینے میں مغفرت کے خزانے کھول دیے لیکن اس کے حوالے سے چند باتوں کے حوالے سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے جو ہمارے ان اعمال کو ضائع نہ کر دے. جہنم سے نجات حاصل کرتے کرتے کہیں ہم جہنم کا لقمہ نہ بن جائیں کہیں یہ عبادتیں ہمارے لیے مغفرت کے بجائے وبال نہ بنو اس میں دو چیزوں یا کم از کم تین چیزوں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اس عبادت کے اندر انسان کی رہا شامل نہ ہو اخلاص بسا اوقات جب انسان عبادت میں مصروف ہوتا ہے قیام مین میں مصروف ہے روزہ رکھ رہا ہے خرچ کر رہا ہے اس کے لہجے میں تکبر آ جاتا اس کی چال میں اکڑ آ جاتی اس کی گردن میں سریا آ جاتا وہ نہ کرنے والوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اگر یہ آٹھ رکاطوں میں کھڑا ہے تو چار رکاتوں والوں کی غیبت کرے گا اگر یہ خود ایک گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے آدھا گھنٹہ کرنے والوں کو حکارت کی نظر سے دیکھے گا اگر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے کم خرچ کرنے والوں کو حقیر سمجھیں یہ تکبر یہ اکڑ یہ غرور انسان کی عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتے جو اللہ رب العزت کی رضا چاہے جو اللہ رب العزت کا اخلاص چاہے وہ اللہ رب العزت کی جتنی عبادت کرتا رہے اللہ رب العزت اس کے دل میں تبادو پیدا کرتے رہتے یاد رکھیے انسان کی عبادت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو کچھ نہ سمجھے اپنی عبادت کو حقیر سمجھے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور واقعات جو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ اکبر اسلاف کی ہمارے صلاح صالحین کی عبادت کے سامنے ہی حقیل. ہمارے ایمہ ہمارے اسلام ہمارے بزرگ کیا عبادتیں تھیں ان کی ایک ایک دن میں تین تین قرآن مجید کیا ختم امام رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید ایک دن میں تین دفعہ ختم کیا کرتے امام شافی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک دن میں چھ دفعہ قرآن مجید ختم کیا کرتی ہمارے اندر کہاں یہ قوت کہاں یہ صلاحیت اور کہاں اتنا وقت ہمارے پاس اور یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت سوائے رمضان کے تین دن میں اگر سے پہلے ختم کی جائے تو مکرو ہے رمضان میں تین دن سے پہلے آپ ختم کر سکتے ہیں ایک دن میں ایک دفعہ بھی ختم کر سکتے ہیں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کی توادو پیدا کیجئے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتفاق کیجیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا ہے وہ ہم نہیں پڑھیں اور تیسری اہم چیز جس کے حوالے سے ہمارے اندر احتیاط بہت کم وہ ہے مال حلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں ہی نہیں ہو ایک شخص ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے چالیس دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہے آدرا تصور کیجئے اس شخص کے بارے میں جو رمضان سے ایک دن پہلے لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈال اس کے رمضان کے روزے بیکار ہو اس کے قیام اللیل کسی کام نہ آئے اس کی قرآن کی تلاوت دے اس کا خرچ کرنا اس کا احتکاف اس کی لہنت القدر کی عبادت ساری بیکار ساری لغم اور بادل اللہ رب العزت کے ہاں سے قبولیت نہیں بخشی جائے ایک لقمہ حرام کا جو پیٹ میں بیٹھا اور جس کا کھانا پینا حرام جس کا لباس حرام جس کا اوڑھنا بچھونا حرام اس کی عبادتیں کیا ہو ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے انسان کی ساری عبادتیں اکارت ہو جاتی اور حرام کیا ہے سود حرام دھوکہ دہی حرام کسی کے ساتھ فراڈ کرنا حرام رشوت لینا حرام غلول خیانت کرنا مال میں امانت میں خیانت کرنا حرام چوری کرنا حرام ڈاکہ ڈالنا حرام یہ ساری حرام کی اس میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اتجا فجار سارے کے سارے تاجر گناہ اٹھائے جائیں فجار ہوں گے سوائے اس کے جس نے اپنی تجارت میں سچ بولا ابودر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ فرمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ, علیہ وسلم لا اللہ علیہ لا لا هم عذاب تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیمت دن نظر رحمت سے انہیں نہیں دیکھے. کلام تک نہ فرمائے گا ان کے لیے دردناک ادا ابواری چوکندے اللہ کے لٹ گئے برباد ہوں کون لوگ نبی صلی اللہ نے تین دفعہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ انجام ابو داغاری نے پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ آج اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک کون ہے میں المنف کو بالحلف الکا جو اپنے سامان کو بیچتا ہے جھوٹی قسم کا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اتنے میں لیا ہے اتنے میں آپ کو بیچ رہا ہوں میرا منافع اتنا یہ بندہ ایسا ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے جب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں اب میری اور آپ کی عبادت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام غزبے میں تھا کافر کا تیر آ کر لگا وہ مر گیا صحابہ نے کہا شہید ہو گیا شہید ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم کہتے ہو شہید ہو گیا میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم مال غنیمت سے اس نے ایک چادر بغیر اجازت کے اٹھائی تھی وہ چادر کی آگ بن کر اس کو نپٹی تم کہتے ہو شہید ہو گیا آج ہمارے پاس کوئی مال آ امانت کا وہ خیانت سے محفوظ رہ نہیں سکتا غلول کی ہمیں عادت مال حرام کی عادت آج حرام مال کمانے کو تجارت سمجھا جاتا ہے مہارت سمجھا جاتا ہے جب یہ حرام مال پیٹ میں ہو حرام لباس بدن پر ہو اللہ رب العزت ہماری دعائیں کیسے قبول کر ہماری عبادتیں کیسے قبول کرے؟ شعف آغبر فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے اس کے بال اجڑے ہوئے سفر کر کے ہے ہے چہرہ خاک آلود ہے اللہ رب العزت کے گھر میں آتا ہے حاضر ہوتا ہے ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے جواب آتا ہے مطامو حرام ہوں حرام ہوں بالحرام حرام ہی اللہجاب تیرا کھانا حرام کا تیرا لباس حرام کا تیری پرورش حرام کی تیری دعائیں کہاں سے قبول سعد میں نبی وقاص اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دریافت کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میری دعا قبول ہو جاؤ میں مستجاب العبہ ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا قبول ہوں ایک شخص نے جو دعا کرتے ہو ابھی زبان سے نکلتی ہے وہاں اللہ کیا قبول ہو جاتی معاملہ کیا ہے سعد سنواتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں جو لقمہ ہوتا ہے مجھے یہ پتا ہوتا ہے میں نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کر صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ لوگوں کے اوپر انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے کمایا ہے, حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا؟ اللہ اکبر آج ایک دیندار آدمی تجارت کی غرض سے نکلتا ہے بازار کا رخ کرتا ہے اسے کوئی تجارت ایسی نہیں ملتی ہے جس میں مالے حرام نہ ہو جس راستے سے جائے مالے حرام جو تجارت اپنانا چاہے جو پیشہ اپنانا چاہے اس میں حرام کی ملاوٹ اور سود جیسا گناہ جسے آج ہم نے معمولی سمجھا ہوا آج اگر کسی شخص کہا جائے اس کے سامنے بہترین پکوان اس کے سامنے رکھا جائے بہترین کھانے کا انتظام اس کے پسندیدہ پسندیدہ کھانا ہو اسے کہا جائے بھائی یہ کھانا ہے لیکن گوشت خنزیر کا ہے کہہ دے گا میں نہیں کھاتا اپنی ہکار گا کہ میرے سامنے کہا جائے یہ گدھے کا گوشت اپنے لیے ہکار گا تم نے میرے سامنے گدے کا گوشت رکھ دیا لیکن اگر آج ہماری حالت یہ ہے ہمیں پتا ہو کہ فراشس سود کھاتا ہے فلا کام سودی ہے ہم پرواہ نہیں کرتے وہ سود کھاتے بھی ہیں سود لیتے بھی ہیں سودی لین دین اگر ایک دکان ہو جہاں خنزیر کا گوشت ہو ہم اس دکان کے روک نہیں کرتے لیکن ایک دکان ایسی ہو ایک کاروبار ایسا ہو جس میں سود ہو ہم اسے فارن قبول کر لیتے کیوں اس لیے کہ آج سود کی وہ حرمت اور سود کا وہ جرم آج ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے آج ہمارے دل میں نہیں ہے اللہ کے بندوں مجبوری کے وقت اللہ رب العزت نے خنزیر بھی حلال کر دی انسان مرنے والا ہو اسے کچھ اور نہ ملے سوائے خنزیر کے وہ خنزیر کھا سکتا ہے لیکن مسود مجبوری کے وقت بھی حلال ایسا گناہ ہے اس حوالے سے احتیاط کیجیے اس حوالے سے سوچیے کہ رمضان آنے والا ہے ہم نے رمضان کی عبادتیں کرنی ہیں ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں ہم نے قیام النحل بھی کرنے ہیں ہم نے قرآن کی تلاوتیں بھی کرنی ہیں ہم نے اللہ العزت کے ذکر ادکار بھی کرنے ہیں لہرت القدر بھی پانی ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو اللہ کے یہاں کیا ہمارا مال اس قابل ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لکمائے حرام کھائے ہوئے ہمیں ابھی ایک ہفتہ نہ گزرا ہو یا ایک دن نہ گزرا ہو اور رمضان سر پر آ پہنچ جاؤ کہیں ایسا تو نہیں پھر یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی اس حوالے سے کوشش کیجیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ساحتوں میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے پرپور محنت کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں قیام العل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں لہلت القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہماری رمضان کے مہینے میں مغفرت فرما دے اللہ رب العزت ہمارا نام ان لوگوں کے اندر شامل کر دے کہ جن کو اللہ رب العزت اس رمضان میں جہنم سے نجات دے کر جنت داخل کرنے والا ہو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کے اس مہینے کے اندر قبول فرما لیکن اس حوالے سے کوشش یہی کیجیے کوشش یہی کیجیے اپنا مال حلال کر لیجیے اپنا مال پاکیزہ کر لیجیے کوشش کیجئے کہ آپ کی عبادتوں کے اندر ریاکاری نہ ہو میری عبادتوں کے اندر اخلاص ہو اللہ رب العزت میری اور آپ کی عبادتوں کو محنتوں کو قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا علی الحمد للہ رحب